آفارای تلری طلح کیا آپ نے دیکھا اسے جو دین حق سے پھر گیا یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئیں حکم عام ہے ولید بن مغیرہ حضور پر ایمان لے آیا تھا مگر جب کافروں نے اسے ملامت کیا تو پھر یہ ایمان سے پھر گیا آفارا آئی تلری طلح کیا آپ نے اسے دیکھا یقیناً آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین حق سے پھر گیا وہ آ تو قلی و تھوڑا سا اس نے عطا کیا اور روک رکھا اور رک گیا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے دوست نے دین سے دور کیا اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں علم الغیبی فہو یا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں میں دنیا میں مالدار ہوں لہذا اگر قیامت قائم ہوئی اس سے بڑھ کر مال مجھے قیامت میں ملے گا ام لم یونبا بیما فی شوہ فی موسا کیا اسے خبر نہ دی گئی اسے خبر نہ ہوئی جو کچھ حضرت موسا علیہ السلام کے ثقیفوں میں ہے جو طوریت آپ پر نازل ہوئی ان کے اوراق میں جو باتیں تھیں کیا اسے اس کی خبر نہ ہوئی وہ ابی وفا اور کیا اسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر نہ ہوئی جنہوں نے وفاداری کی وفا جو احکام بجا لائے اور ہر حکم کو پورا کیا جان دینے کا حکم ہوا تو جان حاضر کر دی بیٹا دینے کا حکم ہوا تو بیٹا حاضر کر دیا مال دینے کا حکم ہوا تو مال حاضر کر دیا جب یہ حکم ہوا کہ بیوی اور بچے سے جدائی اختیار کریں تو یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہیں اصل بات یہ ہے کہ جس کافر کے متعلق یہ بتایا گیا کہ دین اسلام سے پھر گیا اس کے پھرنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے کافر نے اس سے کہا کہ دیکھ تو کافر ہو جا دوبارہ اور میں ذمہ داری لیتا ہوں اگر ایسا کرنے سے تجھے کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا میں ذمہ دار ہوں میں یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لوں گا تو فرمایا کیا وہ یہ جانتا نہیں اللہ تحزیر بازی خواتم وزرا کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ کل بروز قیامت نہیں اٹھا سکے گی یعنی یہ کہنا کہ آپ گنا کر لیں یہ گنا میرے سر پر یہ بالکل غلط جملہ ہے جو گنا کرے گا اس کے نامۂ امال میں گناہ لکھے جائیں گے ہاں جس نے برائی کی ترغیب دی اس کے نام امال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے وہ اللہ سلیل انسان اللہ اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد کافر ہے اور کوشش سے مراد ہے ایمان لایا یا نہیں لایا تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب ہمیشہ کے لیے اس کی تباہی ہے بربادی ہے لیکن جو مومن ہے مومن نے جو نیکیاں خود کی وہ بھی اس کے نام اعمال میں ہیں جن لوگوں کو اس نے نیکی کی دعوت دی جو فلاحی رفاہی کام کیے صدقہ جاریہ اس نے کیا علم پھیلایا نیک صالح اولاد ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اسے ثواب ملتا رہے گا اسی طرح مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر کوئی اسے ای سال ثواب کرے گا تو قبر کے اندر اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا ہے وہ ان سا یہ سعف اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی ثم یو جل جزا پھر اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا وہ ان علابک المتہا اور بے شک تمام معاملات کی انتہا رب العالمین کی طرف ہے فیصلے کا اختیار تو صرف رب العالمین کو ہے الہ ربی کا آپ کے رب کی طرف بے شک تمام معاملات کی انتہا ہے وہ ان تمام معاملات کی انتہا ہے یعنی کادر مطلق تو وہی ہے حقیقی مالک تو وہی ہے وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے فرما وہ ان نہ ہو اب خوشی اور غمی کے جو لمحات آتے ہیں اس میں انسان بے بس ہے بے شک وہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے غم دے کر رلا دیتا ہے وہ انہ اماتا وہ اور بے شک وہی رب ہے جو جسے چاہتا ہے اماتا موت دیتا ہے وہ اور جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے اور کل بروز قیامت بھی رب العالمین تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا وہ انہوں خلق زکر اول انسا اور بے شک وہی رب ہے جس نے جوڑے پیدا کیے مذکر اور مونس نر مادا من نطفت ایک ایسے نطفے سے اذا تم نہ جب وہ ڈالا جائے پانی کی بے وقت بون سے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا وہ ان نش اتل اور بے شک اللہ ہی کے ذمے پر ہے یعنی وہی اس پر قادر ہے انش اتل دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا وہ هُوَ و اغنا اور بے شک وہی رب العالمین جسے چاہے بالدار کر دے غنی کر دے اور اسے قناط عطا فرمائے صبر عطا فرمائے مال مل جانا یہی کافی نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے کئی ایسے مالدار ہیں کہ جتنا مال ہے اس کے باوجود حوث و لالچ اس قدر ہے کہ نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے تو یہ مال تو اللہ کا عذاب ہے ہوس لالچ نہ ہو جتنا مل گیا ضروریات پوری ہو گئی بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے اور مال کی وجہ سے وہ ٹینشن اور فکر میں مبتلا نہ ہو یقینا یہی سکون اور چین کا باعث ہے وہ ان شا اور بے شک وہی ہی کا رب ہے شی سے مراد ایک ستارہ ہے مشرقین اس ستارے کی پوجا کرتے جس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مغرب ہو جاتی ہے تو جس مقام پر ہم چاند دیکھتے ہیں اس مقام پر ہمیں ایک سیارہ نظر آتا ہے اور اکثر جب چاند نظر آتا ہے جب ابتدائی مہینے کا چاند ہوتا ہے تو وہ ستارہ وہ سیارہ اس چاند کے ساتھ ہوتا ہے تو بعض مشرقین اس ستارے کی پوجا کرتے اور اسے شیرا کہا گیا فرمایا وہ ستارہ خدا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے اس کا رب بھی اللہ ہی ہے وہ انہ کا آدم اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آد اولا کو ہلاک فرمایا آد اولہ سے مراد حضرت حد علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے کافر مراد ہیں وہ سمودا رب العالمین نے قوم سمود حضرت صالح علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے کافروں کو ہلاک فرمایا فما ابقا پس انہیں باقی نہ رکھا وہ قوم نو امن قبل اور نو علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو اس سے پہلے ہلاک فرمایا ان بے شک وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے ات غو اور سرکشی کیا کرتے تھے وہ ظالم اور سرکش تھے والم تفکت احوا اور اللہ رب العالمین نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا اور اسے ہلاک کیا وہ حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے کافر ہیں کہ جن کی بستیوں کو پہلے بلند کیا گیا اور پھر انہیں الٹ دیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا ما غشہ تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا فبی ائی آل ربی کا بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کے بارے میں شک کرو گے ان نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں اور جو قومیں ہلاک ہوئی ان سے عبرت حاصل کرو اور رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ ہادا من منن نزر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں ڈر سنانے والے ہیں مینن نزور جس طرح پہلے ڈر سنانے والے آئے انہی میں سے حضور بھی ہیں عظیفت آزیفہ پاس آنے والی پاس آ گئی یعنی قیامت قریب آنے والی قریب آتی جا رہی ہے اسی طرح موت ہر لمحے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اگر کسی کی زندگی میں چالیس سال تھے اور وہ پینتیس سال گزار چکا تو وہ یہ نہ سمجھے پینتیس سال میری عمر ہو گئی بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے پینتیس سال زندگی کے کم ہو گئے لئی صلاح مندون اللہ کا شفا اللہ کے علاوہ اس قیامت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا وہی اس قیامت کو قائم فرمائے گا آفامن حل حدیث کیا تم ان باتوں کو سن کر تعجب کرتے ہو ان باتوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہو وہ اور یہ عذاب کی باتیں سن کر تم مذاق اڑاتے ہو ہنستے ہو تمہیں اللہ کا خوف نہیں ولا تبکونا اور تم روتے نہیں ہو یہ تو رونے والی آیتیں ہیں اللہ کے غزب اور اللہ کے قہر کو بیان کیا گیا تمہارے دل اس قدر سخت ہیں کہ تم دنیا کے مزوں میں گم ہو وہ ان تم دونا اور تم کھیل کود میں پڑے ہو غفلت میں پڑے ہو فسٹ بس اللہ کے لیے جھک جاؤ سجدہ کرو واہ اور اس کی عبادت کرو اللہ کے لیے جھک جاؤ سجا کرو ہر معاملے میں اللہ کے فرم بن جاؤ اپنی عقل کو اپنی سوچ کو اپنے معاملات کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو جب رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے رب العالمین اس پر وہ کرم کرتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسے رب العالمین ایسی بلندی دیتا ہے من منتواد فقد رفا اللہ جو اللہ کے لیے آرضی کرے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے مالک و مولا ہم اپنے سر کو بھی جھکا رہے ہیں ہم اپنے معاملات کو بھی تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ تیری اور تیرے محبوب کی فرما برداری کریں گے